سوال ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا شرعن کیسا ہے دیکھیں شدید حاجت کے وقت اگر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ایک تو یہ کہ اناج کے معاملات ہوتے ہیں اناج کے معاملات میں ذخیرہ اندوزی عام طور پر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی ممانعات ہی رہے گی اس لیے کہ جب اس کو ذخیرہ اندوزی اناج کے معاملات کو کر دیا جاتا ہے نا جیسے کبھی چینی کو کر دیتے ہیں کبھی چاول کے معاملات ہو جاتے ہیں کبھی آٹے کا کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ قیمت بڑھتی ہے مارکیٹ میں انفلیشنز بڑھتے ہیں ریٹ ڈیمانڈ سپلائی کر کے ہے معاشیات کا ایک اصول ہے کہ جس چیز کی طلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہوگی تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اصل مقصد بھی اس کے ذخیرہ اندوزی میں یہی ہوتا ہے بالخصوص اناج کی کہ قیمتیں بڑھیں تو قیمتیں بڑھیں گی تو ہمیں نفع ملے گا اور میں نے یہاں تک سنا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے لوگوں کے حال پر کہ جو یہ بولتے ہیں کیا وہ اس سال سلزلہ نہیں آیا کیا وہ اس سال سیلاب نہیں آئے یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس چوکر کا آٹا رکھا ہوتا ہے اس کو فائن آٹے کی قیمت میں بیچنا ہوتا ہے انہوں نے اس لیے کہ مدد امداد کرنے والے وہ کھول کے چیک نہیں کرتے مال کو <coughs> جس نے چار چار چھ چھ ٹرک بھیجنے ہوتے ہیں وہ ایک ایک بوری چیک نہیں کرے گا کہ آپ کیا مال بھیج رہے ہو فیکٹریوں میں کارخانوں میں رکھے ہوئے سڑے ہوئے مال اچھی قیمت کے اوپر جو ہے یہ زلزلہ زدگان اور یہ سیلاب زدگان کو پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے روزی میں برکت نہیں ہے ہسپتال میں تڑپ تڑپ کے نہیں مروگے تو میرے بھائی کیا ہوگا پھر آپ لوگوں کی زندگیوں سے لوگوں کے مجبوریوں سے کھیلتے ہو یار سیلاب کی دعائیں کرتے ہو لٹرلی میں صحیح بات کہہ رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کچرا مال نکالنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے کیا سیلاب آ جائے اللہ کرے وہ ایک الگ بات ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ سیلاب ہر سال آتا کیوں ہے بھائی آپ کے گھر میں بار بار اگر مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> الیکٹرک کا کوئی ساکٹ یا الیکٹرک کا کوئی بٹن بار بار اگر شارٹ ہوتا رہے گا تو آپ اس کا کوئی حل تو نکالو گے نا یار مسئلہ کیا ہے وائرنگ میں کوئی فالٹ ہے کوئی اور مسئلہ آ ہے کوئی ڈیوائس ایسی گھر کے اندر ایسی لگی ہے جو وولٹیج زیادہ لے رہی ہے اس کے مقابلے میں تار کم ہے کوئی گرم ہو رہے تار وجہ کیا ہے کہ یہ بٹن بار بار جل جاتا ہے کیوں ہر سال سہرا بار ہے اور اس کو روک تھام کی کوشش نہیں کی جاتی بہرحال اس سے ہماری بحث نہیں ہے یہ ایک سوال یا نشان ضرور ہے کہ آیا جو صاحب اختیار لوگ ہیں جو صاحب منصب لوگ ہیں ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے کہ جب لوگ ان کے لوگ اور ان کے مویشی پانی میں بہتے ہیں اور جب دوسرے دشمن ملکوں سے ہماری سبزیاں امپورٹ ہوتی ہیں تو اس میں ان کا کتنا کمیشن ہوتا ہے جب آپ کی کھیتیں کھیتوں میں پانی بھر جائے گا تو آپ کے ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں آپ کی سبزیاں مہنگی ہو جاتی کیوں اس لیے کہ آپ کو دشمنوں سے خریدنی پڑتی ہیں